na rahe risal talal talal na rahe risal talal talal na rahe risal talal ya rasulullah na rahe risal talal talal ya rasulullah ke naam se ho pyar hai jis se na بلند سا پیار اور للہ پیار زبان امت یا رسول اللہ سب سے اولا سب سے ہمارا نا پیارا ہمارا ہمارا ہمارا نبی سارے اچھا جسے اچھا ہمارا نبی سارے اونچا سے مچا جسے ہمارا نمارا نبی او لیا اولی او سے سے ہمارا نبی کر لو بدری رس بدری رسولو بدلا ہمارا ہمارا نبر تارے ہمارا ہمارا ہمارا نبی سا چمکتا میں چمپا مل گیا چمکا چمکا ہمارا نارا نبی جس کی دو بون دو روشن رویل ہے وہ ہمارا نبی کون دیکھا دونے والا ہمارا نبی روسی لارا ہمارا نبی روزہ موس بس میں ہمارا نبی جس کے دھونا جانے مسیحا ہمارا نبی جس نے مردہ دھی دو ہے امرے جانے مسیحا ہمارا نبی غمزدوں کو مردہ دیتے گیے سہارا بےکسوں بے بے کا سہارا ملک دید پر تمہارے رب سے تم کو میرے مولاس یا رسول اللہ کرنا تھا خدا کو ان پہ ہے اس کو سب سے پیارا یہ ہوئی نبی پچھلی امتوں کا تم تو نہ رہے رسالت دہر میں رہے کیا شہر جو تو تم سے نہاں ہے تم پر حال اخدر اکبر یقیق آیا ہے بس بس میری خموشی ہی بھی میری زباہ ہے ایک مرتبہ تمہارے سب کے ملک کا